کا ہے کہ انصر میں ہیں مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں اور فرشتے اتری اور کام ہو چکے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے